مہراج میرے اقالی صلاح السلام کا عظیم مجزا ہے کہ رات کے انتہائی قلیل حصے میں میرے اکالی سلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں اور سدرت لا مکان کی سیر فرمائی جنت کی سیر فرمائی جہنم کو ملازہ فرمایا رب تبارک کا تعالی کا دیدار کیا ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور یہ سب رات کے انتہائی قلیل حصے میں ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے اعلی حضرت کے وہ اشعار جس میں معراج مصطفیٰ کا ذکر ہے مختلف انداز سے وہ اشعار اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے تحت عشق بھرے مدنی پھول ہم چننے کی کوشش کرتے ہیں قصیدہ درود میں جو معراج کے متعلق اشعار ہیں ان میں سے کچھ آج انشاءاللہ پڑھیں گے سنیں گے سمجھیں گے سمجھائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے اول تاخر شرکت کی نیت کر لیجئے مزید اور حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ اجر عز و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا گاؤں میں کے بدروجا تم پیکروڑے تم پیک کروڑوں درو لائیں تو یہ دوسرا دوسرا جس کو ملا لائی تو یہ دوسرا سارا جس کو ملا لال کو ملا دو سارا جس کو ملا دو سارا جس کو ملا کوش کو کے ارشو دنا تم درود درو کے بدرو دو جا تم پے کروڑوں درود, درود لائن تو یہ دوسرا کوئی ایسا دوسرا ہے جس کو دو سرا یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی حکومت ملی ہو اور عرش معلہ کی زینت جن کے قدم بنے ہوں اور جو ربتوارا کا واطلہ کے اتنے قریب ہوئے ہوں کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم اور کوئی ویب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا بھلا تم سے ہو بھلا سے ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پے کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پے کروڑوں دورود یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم آپ کی شان عظمت نشان کے کیا کہنے شب میں جاگتی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پر وردگار اضل کا دیدار کیا تو یوں اللہ عزل جو کہ غیب الغیب ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ پر ظاہر و آشکار ہو گیا تو اب کوئی اور غیب آپ سے کس طرح نہا یعنی چھپا رہ سکتا ہے سبحان اللہ اور ہے کلی پہ جو دوسم آتا چاند سا وہ شب میں راج راج وہ سف ماہ شر کا تاج وہ شب میں راج راج وہ سف ماہ شر کا تاج وہ شب میں راج راج وہ سف ماہ شر کا تاج وہ سف ماہ شر کا تاج وہ سفے ماہ کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود مہراج کی رات رب کائنات نے سرور کائنات عزاض اللہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کی حکومت عطا فرما دی میدان میشر میں شفات کا تاج عطا فرما کر عالم آخرت کی بادشاہی سونپ دی سبحان اللہ کہیں گے اور نبی از ہبو الا کسی اور کے پاس جاؤ میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا تو معراج میں میرے اکالی صلاحت وسلام کا راج ہے اللہ کے عطا سے اور میدان محشر میں شفات ایک کا تاج شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجا ہوگا نہیں جب تک میرے اکالی صلاح سلام شفاعت نہیں فرمائیں گے کسی کو بھی شفات کا اذن یعنی اجازت نہیں ملے گی اور سب آپ کے حضور شفیع ہوں گے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارہ و تعالی کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے اس شان کا کوئی اور ہوا نہیں ہوا اور نہ ہوگا وہ شب میں شرح کا تاج وہ شب میں شرح کا تاج وہ شب میں راج راج وہ سفے ماہ کا تاج وہ سفے ماہ کا تاج وہ سفید ماہ تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا یہ سوالیا ہے کوئی ایسا ہوا یعنی نہیں ہوا ہمارے اکالی صلاحت السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا مسلم شریف حدیث نمبر آٹھ سو بارہ اور سلط کی کافا میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور مزید فرمایا مجھ سے نبی ختم کر دیے گئے جان سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متیاں ایسا کون ہے کوئی بھی نہیں ایسا کوئی بھی نہیں کنکروں پتھروں لکڑیوں نے میرے اکالی سلات اسلام کا کلمہ پڑا ساری مخلوق میرے اکالی سلاط اسلام کو نبی مانتی ہے سوائے ان کے جو سرکش ہیں جنات میں سے یا انسانوں میں سے سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس کے بادشاہ تھے ان سب کے نبی نہ تھے حضرت آدم علا نبی جنا علی سلات و سلام نہ ساری خلقت کے نبی تھے نہ سارے انسانوں کے بلکہ آپ کے زمانے میں انسان تھے ہی تھوڑے جن کے آپ نبی تھے حضرت نوح نجی اللہ علاء نبی جنا علی سلات و سلام کفار کے ڈوب جانے کے بعد سارے کشتی والوں کے نبی تھے اس وقت کل انسانی اتنے رہ گئے تھے اور میرے اکالی سلاط و اسلام کی شان دیکھیے سبحان اللہ کہ لا تعداد انسان آپ سب کے نبی سارے انسانوں کا اسی طرح نبی ہونا بھی میرے اکالی سلاط اسلام کی خصوصیت ساری مخلوق کا نبی ہونا بھی میرے اکالی سلاۃ اسلام کی خصوصیت بلکہ اعلی حضرت نے ایک جگہ لکھا کہ جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے ندیوں کو میرے نبی سے ہے مشہور آیت رحمت ہے وما ارف اللہ کا رحمت العالمی ترجمۂ کنظور ایمان یہ پارہ سترہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو ساتھ ہے اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے سبحان اللہ تو کوئی ہو جن ہو یا انس مومن ہو یا کافر میرے آکاری صلاح اسلام سب کے لیے رحمت ہیں اب سعید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں پوری میں آلہ کا پے پاک ہے فرش عرش بہت بلند ولا ہے یوں کہیے اس کے بعد لامکاں ہیں اس کے بعد کوئی سمت نہیں ہے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کچھ نہیں انتہائی بلندی وہ اوپر والی اعلی ترین جگہ جو عرش ہے وہ میرے علی سلا و اسلام کے قدم مبارک کی جو تلوے ہیں اس کا فرش بنا سبحان اللہ پوری میں عرش جس کف پاک ہے فرش پر میں جس کف پاک ہے فرش جس کفے پاکا ہے فرش جس کف پاک ہے فرش آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درو کا بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درو با کے شمس و دوحا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود شفا شریف میں ہے کہ صحابہ کرام علیم ردوان اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک بہت بڑی جماعت نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھا اور میرے اکالی سلام خود فرماتے ہیں ائی تو ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا حضرت سیدنا امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دیدار الہی کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے کس عشق سے کس محبت سے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھ سے دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا یعنی اس قدر آ مسلسل کہتے کہ سانس ٹوٹ جاتی اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی کیا؟ تم سے نیہا ہو بلا تم سے نیہا ہو بلا تم سے ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں, کروڑوں درود اللہ دوبارہ کو تعالیٰ ہمیں آکاری صلاد و اسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے اتباع نصیب فرمائے ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم